صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال بارك تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنهم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما مرمو سرم ديني بھائيو اور قابل احتلال ماردنو اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا کی زندگی دی ہے تاکہ اس زندگی کا صحیح استعمال کر کے وہ آخرت کی زیادہ بہتر بہتر نعمتوں والی زندگی حاصل کرے یہ زندگی خود منزل نہیں ہے بلکہ یہ زندگی منزل تک پہنچنے کی سیڑھی ہے سب سے اقل مند آدمی وہ ہے جو اس زندگی کو آخرت کی زندگی کی کامیابی کا ذریعہ بنائے اور سب سے نادان اور ناکام انسان وہ ہے جو اسی زندگی کو اپنا مقصد سمجھ کے اپنی ساری صلاحیتوں کو اسی زندگی کے لیے خرچ کر دے سب سے اقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا کی زندگی کو جنت کی سیڑھی بنائے اس زندگی کا صحیح استعمال کرے اس کے سالوں کا اس کے مہینوں کا اس کے ہفتوں کا اس کے دنوں کا صحیح استعمال کریں اپنے اوقات کو اللہ تعالی کے حکموں کے مطابق استعمال کریں اس لیے کہ یہی ایک زندگی ہے جو واقعی کامیابی کا ذریعہ ہے ایک انسان کے پاس اگر سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس زندگی ہی نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے اگر زندگی ختم ہو جائے آدمی تمنائیں لے کے زندگی میں ساری تمنا کے ساتھ قبر میں جاتا ہے موت کے وقت بہت سے لوگ بیماری میں آخری وقت میں افسوس کرتے ہیں کاش کہ میں نے یہ کیا ہوتا کاش کہ میں فلاں نہیں کی نہیں چھوڑتا کاش کہ میں نے جوانی میں یہ کام کیا ہوتا کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں کی ہوتی کیوں اس لیے کہ وقت نکل گیا سب کچھ ہے لیکن وقت نہیں تو یہ جو زندگی ہے اس کا صحیح سامان یہ سب سے بڑی اصل مندی ہے اور اس زندگی کو ضائع کرنا سب سے بڑی ناداری ہے اور ناکامی ہے اب اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں آزاد پیدا کیا ہے انسان کے ساتھ نفس کو جوڑا ہے اور انسان کے پیچھے شیطان کو چھوڑا ہے انسان آزاد ہے جو چاہے چنے صحیح راستہ غلط راستہ لیکن یہ انتقاب کرنے میں زندگی جینے میں اس کے ساتھ نفس جڑا ہوا ہے جو اس کو گناہوں کی ترغیب دیتا ہے نیکیوں سے روکتا ہے اور پھر باہر شیطان بھی ہے جو انسان کے دل میں برائی کے وسوسے ڈالتا ہے نیکیوں سے اس کو روکتا ہے اندر سے نفس ہے باہر سے شیطان ہے اور کمزور دونوں کے بیچ میں کمزور انسان ہے اندر سے نفس باہر سے شیطان اور دونوں کے بیچ میں پریشان کون ہے انسان انسان سے اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے وہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات صحیح راستے پر بھی رہتا ہے لیکن ٹھوکریں کھاتا ہے غلطیاں اس سے ہوتی ہیں اللہ رب العالمین بڑا رحیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبقت رحمتی غبی میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے یہی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اگر اللہ چاہتا تو قاعدہ یہ رکھتا کہ نیکی پر انعام ملے گا لیکن غلطی کی سزا ضرور ملے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے فائدہ ہی رکھا کہ نیکی کرنے پر انعام ملے گا اور گناہ کرنے پر سزا ملے گی لیکن اگر گناہ سے توبہ کی سزا نہیں ملے گی سارا نقصان کر کے سارا گناہ کر کے ساری نافرمانی کر کے اگر سچے دل سے توبہ کر لے پچاس ساٹھ سال کے گناہ بھی اگر ہوں معاف کر دوں گا معافی مانگے گا توبہ کرے گا معاف کر دوں گا لیکن اللہ کی رحمت جس سے آگے ہے اللہ رب العالمین بعض اوقات اپنی طرف سے بھی معاف کرتا ہے بندہ توبہ نہیں کیا لیکن کوئی بھلائی اس نے ایسی کی جو اللہ کو بہت پسند آ اللہ تعالیٰ اس کی اس بھلائی کی وجہ سے اس کے گناہ کو بھی معاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جہاں نیکیوں میں یہ خوبی رکھی کہ انسان کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے لیے جنت کے معاملات آسان ہوتے ہیں وہیں اللہ رب العالمین نے نیکیوں میں یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کو بھی مٹاتی ہے نیکی نام اعمال کے اعتبار سے انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہے اور دل کے اعتبار سے گناہوں کے اثر کو مٹاتی ہے ایک آدمی جب ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے نام امال سے گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں اور اس کے دل پر گناہوں کا جو اثر ہوتا ہے وہ بھی مٹایا جاتا ہے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ گناہ صرف نام امال میں مائنس پوائنٹ ہمارے لکھے جا رہے ہیں گناہ گناہ گناہ لکھا جا رہا ہے صرف نام امال میں اس کو لکھا جاتا اتنا نہیں ہے بلکہ ہر گناہ انسان کے دل کو خراب کرتا ہے گنا آدمی کے دل کو بگاڑتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایک انسان گنا کرتے کرتے کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ پھر دل میں توبہ کی اور ہدایت کی صلاحیت باقی نہیں رہتی ہے لہذا آدمی کو چاہیے کہ گنا سے بچے لیکن ماضی میں گنا ہو گئے ہیں توبہ کرے لیکن ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی دوڑ دھوپ میں سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی اور بعض اوقات نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم سے توبہ بھی رہ جاتی ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ان اعمال کو کیا جائے جن سے ایک انسان کو نیکی تو ملتی ہے ساتھ میں گناہ بھی معاف جس کو ہم کہتے ہیں گناہوں کا کفارہ ہوگا دیکھیے گناہ سے اور گناہ کے نقصان سے بچنے کے دو طریقے ہیں یا تو یہ کہ گناہ وہ نام اعمال سے نکل جائے یا پھر اس گناہ کے ساتھ ساتھ اتنی نیکی ہمارے پاس ہو جائے کہ کل کو قیامت کے دن اگر گناہوں کے پڑلے میں گناہ رکھا جائے تو نیکی کے پڑلے میں نیکی رکھنے سے وہ معاملہ گناہوں کا پڑلہ جھکے نہیں ہے اس لیے آدمی اتنی نیکیاں کرے کہ قیامت کے دن اس کے گناہ اگر بڑھ بھی جاتے ہیں تب بھی اس کی نیکیاں اس کے نیکیوں کے پڑنے میں رہنے سے وہ بچ جائے جہاں نہ نہ جائے لہذا آج کے اس خطاب میں آج کے اس درس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا نیکیاں ہیں جو ایک آدمی کے گناہوں کو مٹاتی ہیں اور اس کی مفرت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تج تنی وہ قباۃ فرائن کم سی آتی کم ون خل کم مدخر اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو نقب عنکم کم ہم تمہارے دوسرے جو گناہ ہیں خطائیں ہیں غلطیاں ہیں ہم خود ان کو معاف کر دیں گے ان کا کفارہ کریں گے ان کو مٹائیں گے کب فرا کا مطلب ہوتا ہے مٹانا کفر کے مانا خود چھپانے اور ڈھانپنے کے تو ہم ان کو ڈھانپ دیں گے ان کو مٹا دیں گے نب فرحم کم ہم تمہاری خطاوں کو گناؤں کو غلطیوں کو معاف کر دیں گے بشرتے کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو ندخل کو مدخلن اور ہم تم کو عزت کی جگہ جنت میں داخل کریں گے بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے خاص طور سے ہم کو کہا گیا ہے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں اس کی تفصیل حادیث میں آپ کو ملے گی بطور مثال لیکن بطور قاعدہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے بڑا گناہ کون سا ہے تو ہمارے لیے خاص طور سے اس گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر سلف نے صحابہ اور تابعین اور اہل علم نے ان کے بارے میں قاعدہ بیان کیا ہے کبیرا گناہ گناہ کی دو قسمیں ہیں ایک ہے کبیرہ بڑا گناہ دوسرے ہیں صغیرہ چھوٹا گناہ کیسے معلوم پڑے گا کبیرہ کیا ہے اور صغیرہ کیا ہے علماء نے کہا کہ بڑا گناہ کبیرہ گناہ ہے اور صغیرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا اللہ نے یہاں پر قاعدہ ہی بتلایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو چھوٹے گناہوں کو تو ہم اپنی طرف سے معاف کر دیں گے تو معلوم ہوا کہ بڑے گناہوں سے بچنا خاص طور سے ضروری ہے لیکن ان کو پہچانے کیسے بچنا تو ہر گناہ سے چاہیے لیکن اللہ نے یہاں پر اور تھوڑا آسانی کر دی بڑے سے خاص طور سے بچو وہ کون سے گناہ ہیں علماء نے کہا کہ بڑا گناہ وہ ہے نمبر ایک جس پر جہنم کی وعید آئی ہو جس گناہ پر جہنم کی وعید ہو وہ بڑا گناہ ہے جس گناہ پر دنیا میں اللہ کے عذاب کی دھمکی ہو وہ بڑا گناہ ہے جس گناہ پر لانت کی گئی ہو وہ بڑا گناہ ہے جس گناہ پر دنیا میں حد سزا ہو وہ بڑا گناہ ہے یہ جو ہے جہنم کی وعید دنیا میں عذاب کی وعید لانت اور دنیا میں سزا اگر کسی گناہ پر ہے تو کیا ہے بڑا گناہ ہے خاص طور سے ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے ویسے سارے گناہوں سے بچنا ضروری ہے اس میں جیسے مثال کے طور پر شرک ہے یتیم کا مال ہڑکنا ہے ایک پاک باز عورت پر توہمت لگانا ہے جھوٹی گواہی ہے جادو ہے سود ہے جنگ کے میدان سے بھاگنا ہے اور اسی طرح سے اور بھی کئی امال ہیں حدیث میں لمبی فہرست اس کی موجود ہے اور خاص طور سے امام ابدا اور دوسرے علماء نے مستقل کتابیں کی ہیں القدا اگر کوئی پڑھنا چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے انہوں نے کئی گناہ اس میں جمع کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کبیلا گنا ہے جسے نماز کا چھوڑنا ہے کبیرہ گناہ ہے اس کو شپ قرار دیا گیا اس کو کمر قرار دیا گیا ہے بڑا گناہ ہے تو کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں اس کی فہرست کا وقت ابھی نہیں ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا نیکیاں ہیں جو آدمی کے گناہوں کو مٹاتی ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو ہم چھوٹے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے ان کو مٹا دیں گے اور تم کو عزت کے گھر جنت میں داخل کریں گے آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا نیکیاں ہیں جو ایک آدمی کے گناہوں کا کفارہ کرتی اس سے پہلے کہ ہم ان نیکیوں کو دیکھیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے جیسے قاعدہ میں نے بتایا ابھی سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبیلا گناہ سے بچنا فارے سیاحت کے لیے شرط ہے ضروری نیکی کے ذریعے سے گنا کا مٹانا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی بڑے گناہوں سے خاص طور سے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں پانچ نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور اسی طرح سے ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے شرط یہ ہے کہ آدمی بڑے گنا سے بچی ہے رمضان پانچ نمازیں اسی طرح سے ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک سارے درمیان کے گناؤں کو مٹا دیتا ہے شرط یہ ہے کہ آدمی بڑے گنا سے بچتا رہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم جو بھی مسلمان شخص مکتوبہ فرض نماز کا اس کو وقت آ جائے ادو آہا خوشو آہا و رکو آحا اچھی طرح سے رزو کرے اچھی طرح سے دھیان لگا کے اللہ سے ڈرتا ہوا نماز پڑھے اور رکو اس کا اچھے سے ادا کرے اس کا جھکاؤ نماز میں صحیح ہو اللہ کا ند کفاور پبرہ میندنو تو یہ نماز پچھلے سارے گناہوں کے لیے مٹانے والی کفارہ بن جاتی ہے کبیرا ہاں جب تک کہ آدمی بڑے گنا میں نہ پڑے وزا علی رف اللہ اور یہ ہمیشہ کے سال بھر زندگی بھر کے لیے ہے جب بھی نماز پڑھے گا کبیرہ سے بچتا ہوا پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے چھوٹے گناہ تب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کبیرہ گنا سے بچے چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں تو یہ حدیث بھی مسلم کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ آدمی بڑے گناہوں سے اگر بچتا ہے تو چھوٹے گناہوں کا کفارہ نیکیوں کے ذریعے سے بھی ہوتا رہتا ہے اللہ تعالی ان کو مٹاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں چھوٹے یا بڑے گنا کے اعتبار سے کیا چیزیں ہیں جو گنا کو مٹاتی ہیں بعض امال وہ ہیں جو بڑے گنا کو بھی مٹا دیتے ہیں وہ کون سے امال ہیں سب سے پہلا عمل اسلام ہے اسلام آدمی کے تمام گنا کو مٹا دیتا ہے ایک آدمی کفر میں شک میں پڑا ہوا تھا جب وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے پچھلے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں تو سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن اسلام جب ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہو اچھی طرح سے اسلام پر وہ عمل کرے کتب اللہ کل حسن تن کا نہا اسلام سے پہلے کی زندگی میں جو بھی بھلائی کے کام اس نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کے نام امال میں لکھ دیتا ہے ایک آدمی مثال کے طور پر ساٹھ سال کی زندگی میں مسلمان ہوا اب کفر کے زمانے میں جو بھلائی کے کام کیے تھے غریبوں کو کھانا کھلایا بیواؤں کی مدد کیا بیماروں کے کام آیا جو بھی بھلائی کے کام اس نے کیے تھے وہ تو کفر کے زمانے میں تھے شرف کے زمانے میں تھے کیا وہ بھی نیکی ملے گی حدیث بتلاتی ہے کہ اگر آدمی اسلام قبول کرے تو اسلام سے پہلے جو بھی نیکیاں اس نے کی ہیں وہ ساری اس کے نامۂ امار میں لکھی جاتی ہے وہ محیط ان کلو سید ان کا نہ اضلاف اسلام سے پہلے کی زندگی میں جتنے بھی گنا اس نے کیے ہوں بنا کیا ہو یا ربا کھائی ہو یا بہت کچھ کیا ہو سارے گنا اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتا ہے تُمَّ كَانَ بَعْدَ پھر اسلام لانے کے بعد اب کتاب کا معاملہ ہے کیا اللہ بی بی اب کتاب کا معاملہ ہے کہ دس ایک آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک اس کا ثواب ملتا ہے یعنی ایک نیکی سیون ہنڈریڈ ٹائمس سات سو گنا گنا نہیں گنا اتنا ملٹیپلائی کر کے اس کو ثواب ملتا ہے وہ سی اتو اور ایک گناہ کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو خود ہی کر کرتے اسے اللہ تعالیٰ درگزر کرے تو یہ بات معلوم ہوئی اس کو امام البخاری اور امام النس نے روایت کیا اور الفاظ نسع کے ہیں اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو بٹا دیتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت اللہ کی ہے ایک آدمی کی زندگی میں جتنے بھی پاپ اور گنا ہوئے ہوں اللہ تعالی اسلام کی برکت سے وہ سارے گنا اس کے معیتا ہے بلکہ اسلام سے پہلے کی زندگی میں جتنی نیکیاں اس نے کی تھی جتنے بھلے کام اس نے کیے تھے وہ سارے کے سارے کیری پاورڈ ہوتے ہیں اس کی جو پچھلی پوری نیکیاں ہیں وہ پوری اسلام کے بعد بھی اس کو ملتی ہے لیکن گناہ نہیں گناہ فلٹر ہو گئے گناہ سب معاف لیکن نیکیاں ملیں گی ہونا تو اسے یہ دیکھا جائے تو کہ پچھلی نیکیاں بھی نہیں اور پچھلے گناہ بھی نہیں کیوں کفر کے زمانے میں ہوئے نہیں اللہ بڑا رحیم ہے اللہ تعالی بڑا معاف کرنے والا ہے اور نیکیوں کا قدردان ہے وہ پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے لیکن پچھلی ساری نیکیاں اس کو دیتا ہے اس کہ وہ نیکی ہو بدائی اسلام لایا اسلام لایا لیکن اسلام چھوڑ دیا اسلام میں جو نے کیا, کیا کی تھی سب برباد ہو جاتی ہے اصل اعتبار اسلام کا ہے یہ پہلی حدیث ہم نے دیکھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے نمبر دو وزو کا عمل بھی آدمی کے گناوں کو مٹاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منتبا فنل مدو جو آدمی وضو کرے اور اچھے سے وضو کرے خرج خپایا تخر تک کے امپاری ہی اس کے جسم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں سب کے سب وہ جھڑ جاتے ہیں سب کے سب وہ نکل کے گر جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں آپ دیکھیں گے وضو میں جو آگاہ ہم دھوتے ہیں چہرہ ہے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں سارے آگا جو ہم دھوتے ہیں تو یہ سارے آگاہ اب چہرے میں آپ دیکھیے کتنے اصل گناہ کی جڑی آنکھیں آخوں کا غلط استعمال زبان اس کا غلط استعمال کان اس کا غلط استعمال کانوں سے کتنے گناہ زبان سے کتنے گناہ آنکھوں سے کتنے گنا اور پھر دماغ بھی پھر اس کے بعد ہاتھ بھی ہیں پھر پاؤں بھی ہیں چل کے جا رہا ہے شراب کا پیالہ لے رہا ہے کسی کو مار رہا ہے ظلم کر رہا ہے چوری کر رہا ہے کتنی ساری غلط حرکتیں ہاتھ سے بھی کرتا ہے چل کے گناہوں کی طرف جاتا ہے جتنے گنا سے ہوئے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی ان سارے گناہوں کو اس کے بدن سے دور کر دیتا ہے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے جتنے بھی گناہ ہوئے تھے سب اس کے آخری قطرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں گر جاتے ہیں ہاتھ دھوتا ہے تو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں پاؤں دھوتا ہے تو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں کان کا مزہ کرتا ہے تو سارے گناہ وہاں سے اس کے نکل جاتے ہیں تو وضو آدمی کے سارے گنا کو صاف کر دیتا ہے بشر سے کہ وزو صحیح طریقے سے آدمی کریں اور بہت سے لوگ وزو کرتے ہیں بچم اللہ بھول جاتے ہیں وضو کے پہلے کیا ہونا چاہیے بسم اللہ آدمی کا ہے اس کے بعد وضو کرے تو نیت کے ساتھ اور بسم اللہ بول کے وضو کرنا چاہیے کامل وضو آدمی کرے اچھے سے طریقے سے آدمی وضو کرے بعض اوقات آدمی جلدی جلدی میں وضو کرتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگوں کے تخنے سوکھے رہ جاتے ہیں تخنے سوکھے رہ جاتے ہیں بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں کونیاں سوکھی رہ جاتی ہیں کیوں بہت جلدی تو جلدی آپ کو اتنی جلدی کہ آپ غلط وضو کریں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے سلیقے سے آدمی وضو کرے اس کا وضو اس کے گناؤں کا کفارہ بنتا ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اسی طرح سے وضو کے بعد آدمی نماز کے لیے جائے اور نماز کا انتظار کرے یہ بھی چیز گنا کو مٹانے والی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی ہیں وہ عزیز وطنا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ تعالی گناہوں کو کن چیزوں سے مٹاتا ہے اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور نیکیاں بڑھاتا ہے کیا ہے وہ نیکیاں اسبا المضو اسبا المضو علی قروحات نہ چاہتے ہوئے تکلیف کے باوجود پورا وضو کرنا جیسے سردی کے دن ہے پدر کی نماز ہے پانی بہت ٹھنڈا ہے اب ایسے وقت میں وضو کرنا آدمی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے وضو کے ڈر ہے بعض لوگ جو ہے وضو کرنا پڑے گا ٹھنڈے پانی سے تو جانے دو اور کے پھر اچھے سے سو جاتے ہیں ان اللہ غفور رحیم تو بہت سارے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں دن نہ چاہے تکلیف ہو نہ بڑا بھاری ہو تب بھی وضو کرنا اس الوضوء وہ اذو کی علمکرس وہ المساجد اور خوب قدم چل کر مسجد جانا بار بار مسجد جانا دور ہو تو بھی چل کے مسجد کے لیے جانا یہ بھی گناہ کو مٹاتا ہے وانتظار اور بعد پباگ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا تین کام بتلائے کا نمبر ایک کیا ہے تکلیف کے باوجود وزو کرنا نمبر دو نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ قدم چل کے مسجد جانا اور نمبر تین ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ نہیں کہ آدمی نماز کا وقت بھی نکل گیا اور اس کو خوش بھی نہیں نہیں بلکہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا آدمی کا دل لگاؤ چلو بھائی آصر تو ہو گیا مغرب آنے والی ہے مغرب ہو گیا ابھی شاہ آنے والی ہے آدمی کا دل نماز کے انتظار میں رہے یہ چیز کیا ہے یہ اس کے گناہوں کو مٹانے والی ہے اور اس کی نیکیوں کو بڑھانے والی ہے اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح سے جب نماز آدمی پڑھتا ہے اور امام عیم المقوب عالم ولابا پڑھتا ہے اس وقت جب مقتدی آمین کہتا ہے یہ بھی گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے بس ایک لفظ ہے آمین خدم لیکن اس سے کیا ہوتا ہے آدمی کی مقصرت ہو جاتی ہے اگر واقعی آدمی دل کی گہرائی کے ساتھ آمین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہ جب امام یوں کہے غیر المغضوب فقولوا آمین تو تم آمین کہو تو تم آمین کہو فن من من وافق قوله قول غفر له ما تقدم منوا تو جس کا قول ملائکہ کے قول کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یعنی جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے اس لیے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشت آسمان میں آمین کہتے ہیں تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو جائے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گے اور مانے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشت آمین کہتے ہیں لہذا امام سے پہلے آمین نہیں کہنا چاہیے جس کی آمین امام کے تابع ہو جس کی آمین جیسے فرستوں کے آمین کیا ہے امام کے امام سے پہلے نہیں ہے تو جس کی آمین فرستوں کے مطابق یعنی امام کے تابع ہو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو آمین سے بھی انسان کے او کی ما تقدم امین دم پچھلے سارے گناہ معاف پچھلے سارے گناہ معاف یہ کس سے ہوتے ہیں ایک لفظ آپ بولتے ہیں پچھلے گنا کتنی بڑی بات ہے عمل کتنا چھوٹا کوئی تکلیف نہیں لیکن کتنی بڑی نیکی اس پر اور کتنا ثواب اس پر ہے اسی طرح سے نماز کے بعد ذکر کرنا بھی گناہوں کو مٹاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فی منصب فیضین جو اللہ کی پاکی بیان کرے ہر نماز کے بعد مرتبہ سب کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا. جو تینتیس مرتبہ نماز کے بعد سبحان اللہ کہے وہ حب اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمد للہ کا ہے وہ اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کہے ہے تینتیس تینتیس یعنی تھرٹی تھری تیس اور تین کل کے کتنے ہوئے نائنٹی نائن وقال تمام المیا اور سو کی گنتی اس سے پوری کرے کس سے لا, الا اللہ وحده لا, شريک لا له له الحمد اللہ لہول ملک تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر اور آخر میں کہیں لا الا اللہ وشل لا لا كل شيء قدیم اتنا کہے آپ فرماتے ہیں حدیث دیکھیے کیا ثواب اس کا ہے آپ فرماتے ہیں غفرت خطایا ہو اس کی ساری خطائیں اس کی ساری غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں وہ انکان بہ چاہے سمندر کے اوپر آنے والے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو اتنی زیادہ ہو کہ پورا سمندر اس کے جھاگ سے بھر جائے اتنی زیادہ غلطیاں اور خطائیں اس کی ہوں اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے سمندر چھوٹا ہے دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے پانی کتنا اور زمین کتنی زمین کم ہے انتیس فیصد زمین میں سمجھتا ہوں اور اکہتر فیصد پانی تو اتنا زیادہ اتنے سمندر ہیں اس کے بھر کے جھاپ کے برابر اتنا بھی اگر اس کے گناہ ہوں اللہ سب معاف کر دیتا ہے کیونکہ ان کریمات میں بات اتنی بڑی ہے اللہ سارے اوب سے پاک ساری حمد اور تاریخ اللہ کے لیے سب سے بڑا اللہ ہے پھر سے اگر آدمی بولے تین کلمات اس کی زندگی بدل سکتے ہیں اللہ سارے عیوب سے پاک ہے ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں سب سے بڑا اللہ ہی ہے اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک کس وقت کوئی عبادت کے لیے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے لاہول ملک وہ لاہد ساری بادشاہ اس کے لیے ہے ساری تعریف اس کے لیے ہے وہ آدھا کلی شہین قبیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ سوچ سمجھ کے کلمات کہتا ہے اس کے دل میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ پگ ہو جائے گا جب یہ کہتا ہے ہر نماز کی بات تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح پریوار کیا ہے نمبر چھ جمعہ کے لیے آنا یا جانا اور جمعہ کے آداب کی رعایت کرنا سے یہ ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منتوب الجم آتی فراحن المدو جو آدمی جمعہ کے دن وضو کرے اور اچھے سے وضو کرے ثم ات جمعہ پھر جمعہ کو آئے پدن امام سے قریب ہو کے بیٹھے وہ سن امام کا خطبہ دھیان سے سنے اور چپ رہے کیا کیا کرنا پڑے گا اچھی طرح سے پاک صاف ہو کے وزو کر کے جمعہ کے لیے آئے پھر امام کے قریب آ کے بیٹھے اور اس کے خطبے کو دھیان سے سنے اور چپ رہے کیا ہوگا غفر پھر ما بہ ن بین جمعہ کل اس کے اور اگلے جمعہ تک کے جتنے بھی گناہ اس کے ہوئے ہیں سب معاف ہو جائیں گے وہ زیادہ ایام اور تین دن ایکسٹرا اللہ کی طرف سے معاف ہو جائے ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں سات اور تین دن ملائیں گے کتنے ہوتے ہیں دس اس لیے کہ ایک نیکی کتنے گنا ہوتی ہے دس گنا تو ایک دن جمعہ کے دن اس نے ایک کام کیا کہ وضو کیا اچھے سے جلدی جلدی آیا امام کے قریب قریب بیٹھا دھیان سے سنا اور باتیں نہیں کیا اس کے سات دن اور تین دن ایکسٹرا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے وہ محمد طلحہ فقط اور جو کنکریوں سے کھیلتا رہا اس نے لغو کام کیا بے خدا کام کیا کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا مسجد میں کیا تھی چٹائیاں قالین نہیں اس زمانے میں مسجدوں میں کیا تھا کنکریاں بچی رہتی تھی لوگ اسی پہ نماز پڑھتے تھے اب آ کے بیٹھا ہوا اور کنکریوں سے کھیل رہا ہے گن رہا ہے کتنی کنکریاں میرے سامنے ایک کنکری کا ہاتھ نے دوسرے ہاتھ میں دونوں کا وزن کتنا ہے اگر کنکریوں سے کھیلتا رہے اس کو کچھ نہیں ملے گا اس نے کیا کرنا چاہیے امام کا خطبہ دھیان سے سننا چاہیے بہت سارے لوگ حال یہ جو امام کا خطبہ چل رہا ہے آپس میں بات کر رہے ہیں کتنے ملیا موبائل اب فضولیات دنیا کی باتیں وہاں کی باتیں خطبہ دھیان سے سننا چاہیے اور امام سے قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے بعض لوگ جمعہ کا خطبہ ہوتا رہتا ہے باہر کھڑے رہتے اب خطبہ ہونے کے بعد پھر دوڑے دوڑے نماز کے لیے آتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات جگہ نہیں ملتی اندر کے حصے میں پھر بھاگو اوپر اوپر رہ جگہ ڈھونڈنے تک ایک رقم گئی یہی حال ہے سالوں سے ایک دن کا نہیں معاملہ یہ سالوں سے کچھ لوگوں کو لوگ جمعہ میں ملتے ہیں تو باہر کھڑے رہتے ہیں ہر آنے والا ملتا ہے یہ فلاں احمد بھائی یقور بھائی فلانے بھائی, بھائی، سب سے ملتے رہتے ہیں اور نمازوں کا یہ حال ہوتا ہے نہیں بلکہ اندر جا کے خطبہ سننا چاہیے خطبہ کون سا جو اذان کے بعد ہوتا ہے اذان کے بعد یعنی اقامت سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ ہے اقامت سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ ہے تو اس سبھی سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو جمعہ کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے آئیے آگے بڑھتے ہیں عرفہ اور آشورہ کے روزے ابھی آشورہ کا روزہ ہوا دس محرم کو اور اس کے ساتھ نو بھی رکھا جاتا ہے اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کی کیا فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیام یوم عرفہ ارفا کے دن کا روزہ احتسب احت مجھے اللہ سے قوی امید ہے شباب کی امید ہے ایوقف صنطل قبل ہوں و سن تلتی بیڈ کہ ارفا کا روزہ ایک سال پچھلا اور ایک سال اگلا اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے پچھلا ایک سال اور اگلا ایک سال ان دونوں سالوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے وہ سیام یوم اور آشورہ کا روزہ علی اللہ صنط قبل ہوں عشورہ کا روزہ مجھے اللہ سے ابھی امید ہے کہ پچھلے ایک پورے سال کے گناہوں کو آشورہ کا روزہ مٹا دیتا ہے اس حدیث کو امام حسین نے روایت کیا ہے اس حدیث سے ایک عجیب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ارفا کے روزے سے نہ صرف یہ کہ پچھلے ایک سال کے گنا معاف ہوتے ہیں بلکہ اگلے ایک سال کے گنا بھی ہوتے اب آپ بھی اس سے سوال پوچھے گا کہ پچھلے گنا جو مجھ سے ہوئے ہیں ان کی مفرت اور ان کا کفارہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جو گناہ ہوئے نہیں ہیں اللہ ان کو کیسے مٹائے گا ابھی تو میں نے گناہ کیے ہی نہیں آنے والا سال ہے اس سال میں ہونے والے گناہوں کو اللہ کیسے مٹائے گا علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ایک تو یہ مانا اس کے ہیں کہ اس روزے کے ذریعے سے اللہ تعالی اس کو اتنی قوت اور تقوا عطا کرتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو اگلے سال اس سے جو گناہ ہونے والے تھے اللہ تعالی ان گناہوں سے اس کو بچا لیتا ہے گویا کہ یہ روزہ ایمان کی قوت اس کو اتنی دیتا ہے کہ آنے والے سال میں جو گنا اس سے ہونے والے ہیں یہ روزہ ان گناہوں سے اس کو بچاتا ہے گویا کہ ان کو مٹا دیتا ہے اس لئے کہ آپ دیکھتے ہیں آپ جانتے ہیں روزے میں گناؤں سے بچنے کی قوت ہے اللہ نے کیا فرمایا کوتبا سیام کما کتباً روزے لکھے گئے فرض کیے گئے جیسے پچڑوں پر فرض کیے گئے تھے کیوں تاکہ تم کیا کرو تاکہ تم تکوا والے بنو اور تکوا کیا ہے گناؤں سے بچنا تو یہ روزہ کیا ہوتا ہے اگلے سال ہونے والے گنا سے بچنے کی طاقت دیتا ہے اور کسی چیز سے بچنا گویا کہ اس چیز کو مٹانا ہے کہ وہ ہوا ہی نہیں تو مطلب مٹا ختم ہو گیا دوسرے معنی علماء نے ذکر کیے ہیں کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اتنی نیکیاں اس کو دے دیتا ہے کہ آنے والے سال میں جتنے گناہ اس ہونے والے ہیں یہ نیکیاں ان کے برابر ہو جاتی ہیں گویا کہ ان کو مٹا دیتی ہیں یعنی آگے جو قرض ہونے والا ہے اس سے پہلے اتنا اماؤنٹ اس کو گفٹ دے دیا جائے کہ وہ کرب پھیڑنے کے لیے مٹانے کے لیے اس کے پاس پہلے سے پیسہ رہے تو کرب کیا ہو گیا مٹ گیا تو پہلے اتنی نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں کہ آگے جو گنا ہونے والے ہیں ان گنا کو یہ نیکیاں کیا کر دیتی ہیں ان کی اکول ہو کے ان کو مٹا دیتی ہے کہ ایک پلڈا گناؤں کا ایک نیکیوں کا ہے اب اگلے سال میں گناہ ہوں گے اس کے تو پہلے سے نیکیوں کے پرڑے میں اتنی نیکیاں ڈال دی جائیں کہ دونوں کیا ہو جائیں اس کو ایکول کر ہیں تو یہ دونوں مانا علما نے اس کے بارے میں بیان کیے لہذا جتنی نے کیا اور ان کے کفارے کا ذکر انسان کے طور پر آدمی سوچے گا بھائی میں نے جب وضو کیا اچھے سے اور نماز کے لیے گیا سارے گناہ مٹ گئے اب نماز سے کی گنا کیسے مٹیں گے ہے ہی نہیں تو ہوگا کیا بلینک کچھ نہیں ملے گا کہ ایک آدمی وضو کریں تو بھی گناہ ماف ہوتے ہیں نماز پڑھیں تو بھی گناہ ماف ہوتے ہیں تو جب میں نے وضو کر لیا یا مان لیجیے میں نے توبہ کر کے وضو کیا تو توبہ سے تو کیا ہو گئے سارے گنا اب اس کے بعد جب وضو کر رہا ہوں تو گناہ کیسے معاف ہوں گے گناہ تو ہے ہی نہیں تو اب کیا ہوگا میرا وضو ویسٹ ہو گیا نہیں بلکہ علماء نے کہا یہ کہا ہے کہ اگر ایک آدمی کے گنا ہے تو گنا ان نیکیوں سے مٹائے جاتے ہیں اور اگر گنا نہیں ہے تو اس کے درجات بڑھائے جاتے ہیں تو کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ ان کا کیا فائدہ گنا میں ہے ہی نہیں تو پھر مٹیں گے کیا نہیں اگر آدمی نیکیا کرتا ہے اور اس کے گنا نہیں ہے تو ان نیکیوں کے ذریعے سے اس کے درجہ بڑھائے جاتے ہیں اور اگر گناہ ہیں تو گناہ مٹائے جاتے ہیں بلکہ بعض نیکیاں تو ایسی ہیں کہ ان سے نیکی بھی ملتی ہے گناہ بھی معاف ہوتا ہے اور درجہ بھی بڑھایا جاتا ہے کتنی بڑی بات ہے لہذا ان نیکیوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے تو عرفہ کے روزے سے ایک سال پچھلا اور ایک سال اگلا ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اسی طرح سے آشورہ کے روزے سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اس کو امام الدین نے روایت کیا ہے اسی طرح سے حج ایک بہت ہی عظیم شان عمل ہے اور حج کی حدیث سے ظاہر یہ ہے کہ نہ صرف چھوٹے بلکہ بڑے گناہ بھی اس سے معاف ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج علی فلم يرفض ولم رجا و ایک آدمی جب حج کرتا ہے اللہ کے لیے شاید کیا ہے حج کس کے لیے ہونا چاہیے حاجی صاحب کا ٹائٹل لینے کے لیے ایک آدمی حج سے آئے اور لوگ اس کو حاجی صاحب نہیں بولے تو بہت غصہ آتا اس کا اب میں حاجی ہوں الحاج اس کے ساتھ لگنا چاہیے نہیں جو اللہ کے لیے حج کرے اور فلم یا رپوت ولم حج میں کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے کیونکہ حج میں پرائی عورتیں بھی آتی ہیں نگاہوں کی حفاظت کرنا بعض اوقات لوگوں کے لیے حرم میں بھی مشکل ہو جاتا ہے حرم میں جا کے حرام کام کرتا ہے آدمی لوگوں کی بہو بیٹیوں پر نگاہ ڈالتا ہے کیونکہ وہاں بہت سے عورتوں کے چہرے کھلے ہوتے ہیں دنیا بھر کی عورتیں وہاں پر آتی ہیں تو اب وہاں جا کے بھی آدمی کی نگاہ کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے پھر بھیڑ میں آدمی ہے مرد عورتیں سب وہاں پر ہیں بڑے بدقسمت لوگ ہیں جو وہاں جا کر بھی چوری کرتے ہیں وہاں جا کر بھی اب دیکھیے کئی لوگوں کے اس کے پاکٹ کہاں چلا گیا کھلا چیز کا بھی جو ہے بہت حاجیوں کو سمجھاتے ہیں یہاں سے اپنی چیزوں کی خوب حفاظت کرنا کیسی افسوس کی بات ہے کہ اللہ کا گھر ہے دنیا کا مرکز ہے وہاں جا کے ہم کو اپنی چیزوں کو سنبھالنا پڑے چوری سے کتنی بدقسمتی کی بات ہے ان لوگوں کی بھی جو وہاں جا کے کر چوری کرتے ہیں وہاں جا کر بھیڑ میں عورتوں سے دھکے دیتے ہیں وہاں جا کے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں. تو جو حج کرے اللہ کے لیے اور وہاں پر کوئی بے حیائی کی حرکت نہ کرے ولم اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے رجا کلو موہو حج کر کے وہ واپس لوٹتا ہے تو ایسا لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر گناہ ہوتے ہیں نہیں چھوٹا ہوتا ہے کہ بڑا گناہ ہوتا ہے اس پر نہ چھوٹا نہ یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا گناہ نہیں ہوتا بڑے گناہ ہوتے ہیں اس پہ نہیں حاضر ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ حج انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے اسی طرح سے دینی مجالس میں حاضر ہونا جہاں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے ایسی مجالس میں بیٹھنا یہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نیلہ ملائی کا تنگ یا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں یل سم سونا ذکر یہ اللہ کو یاد کرنے والی مجلسیں تلاش کرتے ہیں فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تنا جب انہیں کوئی ایسی مجلس ملتی ہے جیسے یہ مجلس ہے اللہ کی یاد والی جب ان فرشتوں کو کوئی ایسی مجلس ملتی ہے جس میں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو وہ ایک دوسرے کو آواز دے کر پکارتے ہیں حَاجَتِكُمْ یہاں تمہارے کام کی چیز ہے جس کو تم تلاش کر رہے ہو اللہ کو یاد کرنے والی مجلسیں ان میں سے دیکھو یہ مسجد سے آؤ یہاں پہ کالا وہ فرشتے اس مسجد کو گھیر کر ایک کے اوپر ایک اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آسمان دنیا تک ان کا سلسلہ چلا جاتا ہے وہ اس مسجد کو اس طرح سے گھیر لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک جاتے ہیں پیس کالا پیس المربو ہو اور ان فرشتوں سے اللہ عالمین پوچھتا ہے جبکہ اللہ کو خوب معلوم ہے لیکن پھر بھی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا پوچھتا ہے ماں یا بادی وہ جو میرے بندے اس مجلس میں جمع ہیں ان کا کیا کہنا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں و قولو یقولونک وہ احمدونخو مسجد کہتے ہیں اللہ وہ جو تیرے بندے ہیں وہ تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری بڑائی بڑا بیان کرتے ہیں اور وہ تیری حمد کرتے ہیں اور تیری تمجید تیری بزرگی بیان کرتے ہیں تیرے بندے تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں وہ مجلس تیری بڑائی تیری حمد تیرا شکر اور تیری پاکی بیان کرنے کی بدیث کالا فیقور ہر ری اللہ ان سے بولتا ہے انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے کالا فیقول اللہ اما رہتے ہیں اللہ کی قسم انہیں تجھ کو انہوں نے تجھ کو دیکھا نہیں ہے کالا فون وہ کئی اللہ پوچھتا ہے اگر مجھ کو دیکھتے تو کیا ہوتا لَوْ رَأَوْكَ اشد أَشَدَّ کا عبر اگر تجھ کو دیکھتے تو تیری عبادت میں اور زیادہ شدت پیدا ہوتی اور خوب تیری عبادت کرتے اور وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا تخمید اکثر کا تیری خوب بزرگی بیان کرتے تیرے خوب حمد کرتے اور تیرے خوب پاکی بیان کرتے قال یقول اللہ تعالی فرماتا ہے وہ کی مجھ سے کیا مانگ رہے تھے جنت مانگ رہے تھے کالا یقول جنت دیکھی ہے یقول قسم انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں ہے یقول فقی فلاح اللہ ہے اگر دیکھتے تو ان کا کیا حال ہوتا لو اور کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھتے تو ان کی چاہت اور بڑھ جاتی وہ اشد اللہ اور ان کی طلب اور زیادہ بڑھ جاتی وہ ادما رغبت اور ان کی ربت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اللہ پوشتا کس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے کس چیز سے بچنے کے لیے قال يقولون من النار جہنم سے بچنا چاہتے تھے یقول کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے يقولون ما یقول وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تیزی قسم انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے اب تک دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں اسے. جنت کو دیکھا نہیں پھر بھی طلب اس کی ہے یقول لو فلاں اگر دیکھتے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے یقول اوہا کا نو اشدہ وہ اشدہ حسن اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو جہنم سے بچ کے بھاگنے والے بندے جہنم سے بچنے کے لیے دور پڑتے اور اس سے خوب ان کے ڈر میں اضافہ ہو جاتا ہے فیپولو فاش اب دیکھیں اللہ کیا فرمان ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فش میں تم کو گواہ بناتا ہوں فرشتوں کو تم کو گواہ بناتا ہوں ان قدرت لو میں نے ان سب کی مفترت کر دی ہے اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس دینی مجلس میں جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے جنت کی طلب ہوتی ہے جہنم سے بچنے کا آدمی کا دل ہوتا ہے جہنم سے بچنا چاہتے ہیں ایسی جو مجلس ہیں میں نے ان سب کی مفترت کر دی ہے ان قد و پرت فرشتے کہتے ہیں یقول اللہ سے کہتا ہے, ایک فرشتہ کہتا, ہے ایک فرشتہ کہتا ہے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ ایک بندہ ان میں ایسا ایسا بھی تھا وہ کسی دوسرے کام سے آ گیا تھا اور بیٹھ گیا ایک تو وہ ہے جس نے جانا ہاں بھائی پلا دن پلا مجلس ہونے والی ہے جس میں دین کی بات ہوگی اور وہ نیت کر کے گھر سے ہاں اچھا وضو کر کے منہ دھو کے ہاتھ پاؤں کپڑے پڑے, پڑے، پہن کے اتر لگا کے مجلس میں آیا بیٹھا لیکن ایک آدمی تھا جو راستے سے جا رہا تھا ایک آدمی تھا جو کسی اور کام سے وہاں آیا تھا لیکن اس نے دیکھا یہاں پر دینی مجلس سے وہ بھی بیٹھ گیا اس کا کیا وہ نیت کر کے تو نہیں آیا تھا بغیر نیت کے آ کے بیٹھ گیا اس کا کیا اس کی بھی ہے یا نہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہو مل لاشپابلی سو ہاں اس کی بھی مفرت اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ اگر اتفاقی طور پر کوئی آ کے بیٹھ جائے تو ان کی صحبت کے ان کی صحبت کی برکت سے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے مسلم کے یہ رواج کے الفاظ ہیں فیقول میں ایک بڑا خطاکار بندہ بھی تھا کار بندہ سے کا ہو رہا تھا لیکن پھر گزرتے گزرتے اس نے دیکھا مجلس کو آ کے بیٹھ گیا کالا فیاقول اللہ تعالی فرماتا ہے فَرْج اس کی بھی نافرت کر دی ہوم الق لائش کا بھی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی نامرار نہیں ہوتا ہے جا رہا تھا کام سے آ کے بیٹھ گیا لیکن اس کی بھی میں نے مفرت کر دی بڑا تھا اس کی بھی میں نے مفرت کر دی یہ ایسی نزیز ہے لہذا دینی مجالس میں آدمی کو جانا چاہیے بازو کا شیتان دل بھی کیا ڈالتا ہے تیر کو سب آتا ہوں کیوں جا رہا تھا گھر پہ بیٹھ کے کتاب پڑھ سی ڈی سن ڈیوی ڈی دیکھ واٹس واتس ایپ نے ہم کو نکما بنا دیا ہے بلکہ کام پہ لگا دیا بہت سے لوگوں کے اتنے واٹس ایپ ہوتے ہیں کہ ان کو دن بھر ٹینشن ہوتا ہے چیک کرنے کا واٹس ایپ چیک کرنا ملا بلکہ آج حال کیا ہو گیا مسلمانوں کا السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ واٹس ایپ ہے کہ نہیں ہاں آج یہ حال ہو سلام پھر موبائل نکال کے کس کا آیا بھائی واٹس ایپ اس پہ چیک کر رہا ہے ہم ایڈکشن خراب ہو گئے इतना एडिक्शन हमारा हो गया इस तिंजा गिरी गया वापस आती फैन क्या नया मैसेज कोई आया गया फेसबुक पे नया लाइक कुछ आया क्या हाल हो गया हम लोगों का हम गुलाम बन गए व्हाट्सएप से अब बुजुर्ग व्हाट्सएप हो गए हम लोग आज ही हाल हो गया मुसलमानों का एडिक्शन शराब वाले का भी इतना नहीं वो तो भाई दिन भर रहता रात में जाके कहीं छुप पीता एक टाइम है व्हाट्सएप वाले का कोई टाइम नहीं हर वक्त वो नशे में ہاں باٹلی لے کے گم رہا ہو ہر وقت ہر وقت نشے میں ذرا سب کچھ بہت ڈکن گول کے پھر یہ حال واٹس ایپ کا اللہ ہم سب کی بات کا ہم اللہ کا ذکر کرنے والے دین کے سیکھنے والے لوگوں کو دعوت دینے والے خیر کے کاموں میں مصروف ہونے والے ہوتے آج ہمارے یہاں حال ہی ہو چکا ہے کہ ہمیں سے ہر آدمی کو ایک آدمی پیمنٹ پہ رکھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کیا واٹس ایپ میرے واٹس چیک کریں اتنے واٹس ایپ پانچ سو ہزار دن بھر میں کیا کرے گا آدمی دوسرا کچھ کام ہی نہیں کر رہا ہو ساری فضولیات اور ایک میں سے دس لوگ وہی بھیجتے اس کا بھیجا ہو میسج اس کو آتا لوگ ہیں اس نے صبح جو بھیجا تھا شام کو چیک کرا تو سارے اس کو وہی میسج آ رہے ہیں تو اتنے میسج میسج ریپیٹ ریپیٹ ریپیٹ یہ حال ہمارا فضولیات اللہ ہم ادب کی حفاظت فرما تو کاش کے ہم وقت نکال کے دینی مجلسوں میں جائیں چلنے کے قدموں کے اوپر جنت کا آسان ہونا جنت کا راستہ آسان بیٹھنے میں ایمان کا اضافہ اور مسلمانوں کی حال کی خبر گیری اور اسی طرح سے مجلس کی ختم پر اللہ کی طرف سے نفرت کا اعلان یہ گھر میں بیٹھ کے آپ کو نہیں ملے گا یہ کب ملے گا جب آپ دینی مجلسوں میں جائیں گے آج ہم بہت ہی کام چور ہو گئے ہیں ہم کو جیسے ساری دنیا کے یہاں چیزیں ہمارے گھر پہ آتی ہیں آن لائن करके کر کے ہم دین کو بھی آن لائن آرڈر کر کے گھر پہ منگانا چاہتے ہیں ہم دینی مجالس میں جائیں اس سے ایمان کی ترقی ہوتی ہے کچھ ایکٹیویٹی بھی ہماری ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہم گھر پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ کو اپنا رب بنا لیں انٹر نہیں ہونا چاہیے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق ادا کرنا ہے کہ ہم دینی مجالس میں جا کے دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ پرمات منکال وح دہ شری کلا لہ ملک مر ایک دن میں جو سو مرتبا کا ہے لہ اللہ وح دہلا شری کلا لہول ملک و لہ الحدین قدیر ہے سو مرتبا آدمی کانت اب سواب کیا ہے اس کا اس کا سواب کیا ہے سو مرتبہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے ایک بار پڑھنے کے لیے مان لیجئے پانچ سیکنڈ لگتے ہیں سو مرتبہ پڑھنے کے لیے کتنے لگیں گے سیکنڈ پانچ سو پانچ سیکنڈ کتنے ہر کے ساتھ سے آپ پسیم کیجئے اس کو مشکل سے دس منٹ مشکل سے دس منٹ اس کو لگیں گے اب دس منٹ میں اتنا پڑھ سکتا ہے مان لیجئے آدھے گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے بھائی سکون کے ساتھ میں لیکن ثواب اس کا کتنا ہے کوتی بت لو میں اتوس اس کی لکھی جاتی ہے وہ محیط میں جب پڑھے گا صبح میں تو شام ہونے تک شیطان سے اس کے لیے حفاظت رہے گی شام تک کے لیے اس کو اللہ کی طرف سے شیطان سے سیکورٹی مل گئی شام تک شیطان سے محفوظ بے افاظ اللہ اس سے آگے مرتبہ میں کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے اللہ یہ کہ کوئی آدمی اس سے اونچا عمل کرے اس سے زیادہ عمل کرے تو ایک آدمی یہ بخاری مسلم کی رواج ہے کہ سو نیکیاں ملیں گی سو گنا معاف ہوں گے اور دن بھر کے لیے شیطان سے سیفٹی کوئی مزاق ہے اللہ کی طرف سے سیکیورٹی ملنا کتنی بڑی بات ہے کس سے ایسے دشمن سے جس سے بڑھ کے کوئی دشمن نہیں جو دکھائی دیتا نہیں اس کو آپ کچھ کر سکتے نہیں اس سے حفاظت مل جاتی کب ایک آدمی صبح میں سو مرتبہ یہ پڑھے شام تک کے لیے اس کے لیے حفاظت ہے تو یہ حدیث بھی بتاتی کہ ذکر سے کتنی بڑی نعمت ہم کو ملتی ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ایڈیشنل سیکورٹی بھی ملتی ہے شیطان کی وجہ سے پچھلے گناہ معاف اور آگے شیطان سے حفاظت ڈیلی پڑے ڈیلی سیکورٹی اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درست پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علی من امتی سلاطن میری امت میں سے جو بھی شخص مجھ پر درست پڑھے ایک مرتبہ اللہ من صلی علی محمد ولی محمد و بارک و صلی جو بھی آدمی کو یاد ہے آدمی سب پڑھنا کیا ہوگا مخلصا من مخلص دل کی اخلاص کے ساتھ مجھ پر درد پڑے صحیح بحاشر سلواز اللہ تعالیٰ اس پر دس درود نازل کرتا ہے سلاد اللہ کی طرف سے نازل ہونا کیا ہے فرشتوں میں اللہ کا اس بندے کی تعریف کرنا دس مرتبہ ہوتا ہے ور پایا دراجات اللہ تعالیٰ اس کے دس درجے بلند کرتا ہے دس لیول اوپر گیا ہو کمپنی میں ایک لیول اوپر جانے کے لیے کتنے کے تلوے چاٹتا ہے ہے کہ نہیں ہاں آدمی کو میں کتنے پاپڑ بھیلنے پڑتے اس کو ایک پروموشن کے لیے لیکن اللہ کے یہاں درجہ بڑھانے کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اتنے احسانات ہم پر ہم کو ذلت سے عزت کی طرف لے جاتا ہے جہنم سے جنت کی طرف لے جاتا ہے ایک مرتبہ درود پڑ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کیا ملتا ہے اللہ دس مرتبہ اس کے اوپر سلاد بھیجتا ہے دس درجے اس کے بلند کرتا ہے وہ کتب الحاش رس نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہیں وہ مہا انشور سیا اور دس گنا اس کے معاف کر دی جاتی ہیں چار چیزیں ملتی ہیں ایک دروت پر دس نیکیاں ملتی ہیں دس گنا ماف دس درجے اونچے اور اللہ کے ہاں سے دس مرتبہ اس پر کیا ہوتا ہے دس اللہ تعالیٰ اس پر سلاد نازل کرتا ہے اس حدیث کو امام النسائی نے القبرا میں روایت کیا اور یہ حدیث حسن صحیح ہے اسی طرح سے اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر کرنا اس کی حمد کرنا کھانا پینا جو بھی نعمتیں ہیں اس پر شکر کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل اللہ جو کھانا کھائے کچھ بھی کھائے تمباکو کھانے والے کے لیے نہیں یعنی کچھ بھی کھائے کھائے الحمدللہ نہیں یہ ساری چیزیں سود کھانے والے کے لیے نہیں ہے کیونکہ جو چیز خود حرام ہے اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں وہ خود گنا ہے من اکل اپن جو کچھ کھائے سننا قال کھانے کے بعد الحمدللہ اللہ ہادا ہادا تمام حمد الص اللہ کے لیے جس نے کھانا مجھ کو کھلایا وہ رضا کا نی من گئی منی ولا اور بغیر کسی محنت کے بغیر کسی اسٹرگل کے اللہ تعالی نے یہ رزق مجھ کو دیا بغیر کسی میرے اندر کوئی طاقت نہیں تھی میں زمین سے پیدا کر سکتا تھا نہیں اللہ نے اس کو اگایا اور میرے لیے کیا کیا اس کو ساری دنیا میں سیدھا مجھ تک اس کو پہنچایا ہر آدمی کو کھیت میں جا کے تم فصل اگا اور کاٹو اور پھر لا کے کھاؤ کتنا مشکل ہو جاتا اللہ تعالیٰ ہمارے گھر تک اس کو پہنچاتا ہے تو جس نے بغیر میری طاقت اور قوت کے مجھ کو یہ رزق عطا کیا جو یہ دعا پڑتا ہے الح ماں تقدمی و مات اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پچھلے تو پچھلے اگلے بھی معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ شکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے شیطان نے کیا کہا تھا ولادو اختر ہو شارین تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا شکر بڑی مشکل چیز ہے آدمی یاد رکھیں اس کو آدمی کو جب نعمت ملتی ہے تو نعمت میں اتنا کھو جاتا ہے کہ نعمت دینے والے کو भूल جاتا ہے آپ اپنے بچوں کو دیکھیے آپ کچھ اچھا کم سے لے لے کے آتے ہیں گفٹ ان کو دیتے ہیں تو گفٹ میں اتنے کھو جاتے ہیں اور آپ ان کو دیکھتے رہ جاتے تھینک یو تو بول شکریہ تو بول تو انسان کی یہ مجبوری ہے آپ کیا کہیں جہالت ہے اس کی کہ جب نعمت اس کو ملتی ہے تو نعمت میں اتنا کھو جاتا ہے کہ مندعین کو بھول جاتا ہے امتحان دنیا میں اسی کا ہے کہ تو نعمت میں کھوتا یا نعمت دینے والے کا ہوتا تیرا امتحانی سیٹ ہے تو نعمت میں اتنا کھو جاتا ہے یا پھر نعمت دینے والے کا ہو جاتا ہے تیرا امتحانی سیٹ ہے اور دوسرا دوسری چیز کیا ہے وہ لبی کا جو کوئی لباس پہنے نیا نہیں پرانا بھی لباس پہنے اور یوں کہ الحمد للہ لبی کسا نہ سعودہ تمام تاریخ اس اللہ کے لیے ہے جس نے یہ کپڑا مجھ کو پہنایا وہ رضا کا نہیں والا ہوا میری کسی طاقت اور میرے زور اور قوت کے بغیر مجھ کو یہ لباس عطا کیا ساری تاریخ اس کے لیے غفر من تقدم امن زمرا ہے اس کے پچھلے اور اگلے سارے گنا اللہ تعالیٰ مان کر دیتا ہے تو کھانا لباس پہننا ڈیری کے کام یہ ہے یہ لیکن کتنے لوگ ہیں جو کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو رواج پڑھ کے دعا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائیں اس حدیث کو امام احمد ابو داود تنسیم نماز اور حاکم سب نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن حسندر کی ہے اسی طرح سے غم اور رنج اور فکر اور بیماری اور تکلیف پر صبر کرنا اللہ کی شکایت نہیں کرنا اس پر بھی کیا ثواب ہے آئیے دیکھتے ہیں اس سے بھی گنا ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کفر اللہ من خطایا جو بھی مسلمان اس کو, کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نبن تھکن و بیماری جو لپٹ جائے ولا ہم ولا ہزم فکر اور غم ماضی کا ولا ازن والا غم کوئی تکلیف یا وہ غم جو ابھی چل رہا ہے حق توکیشا گا یہاں تک کہ کوئی کانٹا اس کو چپتا ہے اللہ کب فر اللہ خطایا اللہ تعالیٰ اس کی خطاوں کو بھجا دیتے تھکن آدمی دن بھر میں بہت تھک گیا بیمار پڑ گیا کوئی فکر اس کو ہو کل کیا ہوگا بچے کی فیس بھرنی ہے گھر کا کرایہ دینا ہے یا پناہ چیز یا کوئی غم ماضی کا ہے فلاں نقصان میرا ہو گیا یا ابھی کسی غم میں وہ لپتا ہوا ہے جو چل رہا ہے اس کا تو اگر کوئی بھی آدمی اس طرح کی جان کر کے کانٹا سو چپتا ہے عورت ہے کپڑے سیپے سیتے ہاتھ میں سوئی لگ گئی کوئی چھوٹ اتنی بھی تکلیف اس کو ہوتی ہے اگر اس پر وہ صبر کرتا ہے اللہ کی شکایت نہیں کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کے گنا کو معاف کر دیتا ہے لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو تکلیفیں آتی بعض اوقات آدمی تک کیا اللہ اس کو اتنی تکلیف دے رہا میں نیک رہ کے بھی تو جو سوال اس پر ملنے والا تھا وہ مٹ جاتا ہے لہذا جب دنیا میں کوئی مسائل آئیں تو آدمی کو اللہ کی شکایت نہیں کرنا چاہی کیا کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے الحمدللہ للہ یہ اعلیٰ فلحال آج اسے کیا حال ہے کیسے چل رہا کیا بولو میں بیمار بیمار بچے بیمار یہ بیمار ہاں تو کیا کروں باس بھی بیمار میرے پیسے آنے کے وقت تنخواہ بھی نہیں ملتی وقت وہ بھی بیمار تو آدمی بعض اوقات یعنی شکایت کرتا ہے کیوں اللہ میرے ساتھ ایسا کر کرنا معلوم نہیں کیا گناہ کرا میں نے اتنا نیک بننے جا رہا تھا اللہ نیک بننے دے رہا نہیں ایک کے بعد ایک مصیبت آتی پہلے اچھا گاؤں میں باد ہوتا ہے اور واقعی بات ایک آدمی گناہ کی زندگی میں ہوتا ہے مزے میں ایک دم لیکن جب وہ چھوڑ کے دین کی طرف آتا ہے تو پھر تکلیف آتی ہے یہ تکلیف کیا ہوتی ہے اس کی دھلائی ہوتی ہے مطلب دھلائی بھی ہوتی ہے اور صفائی اس کی ہو جاتی ہے اللہ اس کو صاف کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صاف کرنا چاہتا ہے لیکن یہ کیا چاہتا ہے صاف نہ ہو اس کو صفائی میں تکلیف ہوتی ہے اب بچے کو لاؤ چھوٹا بچہ ہے اس کو ماں ہوتی ادا نہلانا ہے اس کو گھستی ہے بچہ کیا کرتا روتا چلاتا نہیں چاہیے اس کو لیکن ماں جانتی ہے کہ اس کو صاف نہیں کریں گے بیمار پڑے گا یہ تو اس کی دھلائی ضروری ہے بات ہوگا تو اس کی دھلائی بھی کی تھوڑی ہو جاتی ہے جب وہ نہیں نہ تو اللہ رب العالمی بچے بچے اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے جیسا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ نہیں جانتا اپنا بڑا برا کس میں ہے اللہ رب العالمین ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ کسی کی ماں ہے کسی کا باپ نہیں ہے لیکن ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ با اوقات کسی سے محبت کرتا ہے تو تکلیف میں ڈالتا ہے تاکہ اس تکلیف میں وہ اللہ سے جڑا رہے موج مستی میں سب سے پہلے کس کو بولتے ہیں اللہ کو ذرا سے تقریف میں تھا اللہ اللہ مسجد میں بہت دکھتا تھا امام صاحب سے پہلے موزن صاحب سے بھی پہلے لیکن ذرا بزنس چلنے لگا پھر امام صاحب کو بھی جاتے آج کل دکھ رہے نہیں. اب بہت بزی سے تو پہلی اچھے سے پہلی اچھے سے جب دنیا ہاتھ میں آنے لگتی ہے تو دین ہاتھ سے نکل جاتا ہے بعض اوقات انسان پر ہلاک ہوتے ہیں اللہ سے جڑا رہتا ہے بات بندوں کا بگاڑ اس میں ہوتا ہے کہ ان کو دنیا اللہ نہیں دیتا ہے کیوں دنیا ملے گی دنیا کا ہو جائے گا جہان میں جائے گا بعض اوقات اللہ اس کو باندھ کے رکھتا ہے روک کے رکھتا ہے کیوں اللہ اس کا برا نہیں چاہتا ہے اس کو اللہ اپنے سے جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے دین جب تکلیف بڑھتی اللہ اللہ اللہ کرتے رہتا ہے دنیا جیسے آ جاتی ہے سب اپنے پاس ڈکار لینے والا ہو جاتا ہے وہ. پھر اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کو بھولے تو اللہ اس کو ہمیشہ کہیں نہ کہیں اٹکائے رکھتا ہے تکلیف رکھتا ہے تاکہ وہ اللہ سے جڑا رہے اس کا بلاؤ میں اس کا بھلا اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہاں پر جب تکلیفیں بندے پر آتی ہیں تو اس کے لیے ترقی کا ذریعہ بنتی ہے اسی طرح سے جب دینی مجالس ہوں یا آپس کے مجالس ہوں خاص طور غیر دینی مجالس جو دنیا مجالس ہیں اس میں گناہوں کی اور غلطیوں کی یعنی کثرت بہت ہوتی ہے غیبت کرنا اور اس میں مذاق اڑانا کسی کا دلازاری کرنا اس میں ایسی بہت ساری باتیں فضول باتیں ہو جاتی ہیں تو ایسی مجلسوں میں اگر آدمی ایک دعا پڑھ لے تو اس سے ساری مجلس میں ہوئی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من منزل صفی مجلسی جو کسی مجلس میں بیٹھے اور اس سے کچھ غلطیاں ہو جائیں اس سے کچھ ایسی لگزشیں ہو جائیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی فقال قبل من فوقہ مجلس اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ کہم دکھ اشحد اللہ اللہ تقرر کا لکھ جب یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مجلس میں جتنی بھی غلطیاں اس سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے جو اس مجلس میں ہوئی ہیں اس کو امام طردی اور محبان اور خاکب نے روایت کیا ہے اسی طرح سے مخلوق پر احسان یہ بھی آدمی کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اسی بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک نیکی آدمی کرتا ہے اگر واقعی اللہ اس نیکی کو بہت پسند کرے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے نیکی اتنی بڑی چیز ہے ان الحاط نس نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے تو بعض نیکیاں اللہ اگر قبول کر لی تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی رحمت سے اپنے پبل کرم سے چھوٹے تو چھوٹے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور برے سے برے آدمی کو بھی معاف کر دیتا ہے اس لیے نیکیاں کرتے رہنا سی ہے معلوم نہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نما کل گن یو ایک کتا ایک کنویں کے پاس چکر لگا رہا تھا اور پیاس اتنی تھی کہ گویا وہ پیاس اس کو مار ڈالیں گے بگیمبایا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی ایک بڑی بری عورت فالشا عورت بد کردار عورت نے اس کتے کو دیکھا فنند آتم کہا اس عورت نے اپنا موزہ جو چمڑے کا موزہ تھا اتارا فرطق لہو بی اس چمڑے کے موزے سے پانی کنویں کا نکال کے اس کتے کو پلایا فرسق اس کو پانی پلایا فکت ہو یا ہو بہو فرح بھی بہو فیر اللہ بھی نے اس کی ایک نیکی کے بدلے میں اس کی مغفرت کر دی ہے عورت ہے فائشہ عورت ہے لیکن ایک نیکی ہے وہ نیکی بھی کیا ہے انسان بھی نہیں جانور جانوروں میں سے کون سا جانور کتا وہ بھی کسی کا کتا ہے معلوم ہے کس کا راستے پہ چلنے والا کوئی بھی کتا ہے ایسا جانور جس کے لیے قرآن میں اور حدیث میں برائی بیان کی گئی ہے ایپ کے طور پر اس کتے کا ذکر آیا ہے کہ جو آدمی خواہشوں کا غلام ہو وہ کتے کی طرح ہے کہ ملے تو بھی زبان باہر نہیں ملے تو بھی زبان باہر تھانپتا ہی رہتا ہے کہ جو دنیا پرست انسان ہوتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے تب بھی شکایت کرتا رہتا ہے اور نہیں ملتی ہے تب بھی شکایت کرتا رہتا ہے اور چاہیے ہر ممزی خواہشات کا عادی انسان اس کی مثال کس سے دی گئی کتے سے یا حدیث میں جیسے آپ دیکھیں گے کہ ہدیہ دے کر لے لینا واپس اس کی مثال بھی کس کی دی گئی کتے کی الآبتی کل کلبو یا قارفی قئی کی اپنے ہدیے میں واپس لوٹنے والا ہدیہ دے کے واپس سے لینے والا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا ہو اور وہ قے کرے الٹی کرے اور اسی کو چاٹنے لگے کتنی بری مثال ہے حدیث میں کہ اس سے میں کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی تو ایسا جانور ہے جس کو بطور غیر بیان کیا جا رہا مثال میں لیکن اس جانور کو اس پر رحم کھا کے ایک ایسی عورت جو بڑی بد کردار عورت ہے اس نے اس کو ایک مرتبہ زندگی بھر بھی نہیں ایک مرتبہ اپنے موزے میں پانی نکال کے اس کو پلایا اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو اتنا پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مفرت کر دی ہے لہذا اللہ تعالیٰ کس نیکی کو پسند کرے ہم نہیں جانتے یہ تو جانور ہے آپ انسان کو دیکھیں کتنے انسان آج دنیا میں پریشان ہیں اگر کسی ایک بیمار کی آدمی عیادت کر لے اس کی دوائی کا انتظام کر دے کسی یتیم کا خیال رکھیں کسی بیوہ کے لیے اناش کا انتظام کر دیں کسی پریشان حال کے دکھ درد میں اس کے کام آئے کچھ نہ کر سکے اس کی حوصلہ افزائی کریں اس کا دکھ درد ہلکا کریں اگر اتنا کام آدمی کر دیتا ہے کوئی نیکی آدمی ایسی کرے کسی پر اعتماد کرے تو اللہ رب العالمین معلوم نہیں اس کی ایک نیکی پر اس کی زندگی بھر کے سارے پاپ اس کے اللہ دھو دے سارے گناہوں کو معاف کرتے اللہ کو نیکی پسند آنا چاہیے تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بعض اوقات گناہوں کو کسی ایک نیکی سے بھی معاف کر دیتا ہے لیکن یہاں دوسرا پہلو بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا وہ یہ کہ یہ نہیں سمجھنا جی چلو یہ ساری نیکیاں تو میں کرتا تو اس کا مطلب گناہ کرتے رہو اور نیکیاں کرتے رہو بعض اوقات شیطان دل میں کیا کرتا ہے یہاں دائیں سے نہیں آیا تو بائیں سے آتا کیا بتا تھا اب دیکھ اتنے سارے گناہ مٹانے والی نیکی معلوم پڑی تو آپ تو گناہ کرتا رہے نیکی بھی کرتا رہے یہاں گناہ کیا پھر وہاں نیکی کیا تو گناہ سے کیا ہوگا گناہ تو ملا لیکن نیکی کرتا رہے گناہ کو کیا کر دے گی نیکی مٹاتی رہے گی تو دنیا میں بھی جنت آسر میں بھی جنت شیطان بعض اوقات یہ دھوکا دے سکتا ہے یاد رکھیں یہ تو وہ گناہ ہے جو ہو چکے ہیں یہ دھڑی اس لیے نہیں کہ تم گناہ کرو اور نیکیاں کرو اس لیے کہ جیسے اللہ تعالی ایک نیکی پر سارے گناہ معاف کر سکتا ہے وہی اللہ ایک گناہ پر جہنم میں ڈال سکتا ہے وہ بھی ڈرنا چاہیے کیسے آخری بات کہے کہ وہ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاحب بن صاحب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے آپ نے فرمایا یا کم و محکرات خبردار ایسے گناہوں سے بھی بچتے رہو جسے لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں محقرات حقیر چھوٹے, چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی وادی میں کچھ لوگ جا کے پڑا انہوں نے ڈالا وَجَأَذَا بِعُودٍ وَجَأَذَا بِعُودٍ> اس نے ایک لکڑی چھوٹی سی لایا اس نے ایک پنکا اٹھا کے لایا <خُبزَهُ> تک چھوٹے چھوٹے لائے اور ٹہنیاں اور جو بھی ان کو لکڑی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ملی اٹھا کے لایا اور سب جمع کر کے اس کا کیا بنایا آگ کے لیے امبار بنایا اور اس پر کھانا پکایا وہ ان محفر کی مکایو قبیب ہا تو لکھو اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو ان کے جمع ہونے کی وجہ سے اس آدمی کی پکڑ ہو سکتی ہے اور اس کو ہلاک وجہ سے ہو سکتا ہے ایک تین کا گھر کو جلاتا ہے نہیں لیکن اگر تنکے ایسے بہت جمع کیے جائیں اور اس کا ڈھیر ہو جائے اس سے بڑی آگ بنتی ہے اس سے ہانڈی کے نیچے آگ لگائی جا سکتی ہے تو ایک تنکے سے کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن ایک دو تین اور اس کا جو ہے نیچے ڈھیر بن جائے تو اس سے پورا آگ بڑی جم سک اس جل سکتی ہے اس چھوٹی سی مثال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم چھوٹا گناہ ہے چھوٹا گناہ ہے مت سمجھو چھوٹا چھوٹا چھوٹا جمع ہو کے بڑا بھی بن سکتا ہے چھوٹا چھوٹا بن کے بڑا بھی بن سکتا ہے تو یہ یعنی چھوٹے گناہوں کی وجہ سے آدمی ہلاک ہو سکتا ہے اسی طرح سے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا دیبت پی ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی عذاب کی حقدار بنی حبتت تھا حتا ما تک اس عورت نے اس بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی وہ دکتی النار وہ عورت اس بلی کے سبب جہنم میں داخل ہوئی قال فقال واللہ اعلم لا انت اطعمتیہا ولا سقیتیہا حین حبستیہا اللہ تعالیٰ نے اس کہا تُو نے نہ اس کو کھلایا نہ پلایا جب تُو نے اس کو قید کیا بلی کو تُو نے بان کے رکھا گھر میں قید کر کے رکھا تو تو نے اس کو کھلایا پلایا نہیں ولا انت ارسلتیہا خشا شیل اب نہ تو نے اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ اپنی غذا اپنے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنی غذا خود ہی تلاش کر لے تو نے اس کو کھلا چھوڑانے نہیں کہ وہ خود اپنی غذا حاصل کرے تو نے اس کو قید کر کے رکھا تو کم سے کم کھانا وہ دیتی بھوک کی وجہ سے گلی کیا ہو گئی مر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک گناہ کی وجہ سے اس ایک گناہ کی وجہ سے اس عورت کو کہاں ڈال دیا جان اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے حدیث کے الفاظ کیا ہیں فدا قلت فی ہنار وہ عورت اس ایک گناہ کی وجہ سے کہاں گئی جہنم میں تو اگر اللہ تعالی کو کوئی گناہ سخت ناپسند ہو اور اللہ اسی پہ پکڑ کر لے تو ایک گناہ بھی آدمی کے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے لہذا ہم ڈرے سوچیں کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس گناہ کو کس گناہ پر ہماری پکڑ کر کے دونوں چیزیں مومنگ کو دونوں چیزیں ہوتی دل ایک ہوتا ہے لیکن دو, دو حالتیں اس کے دل کی ہوتی ہیں آپ دائیں کروٹ پہ بھی سوتے رات میں کروٹ بھی بدلتے آپ دل کی دونوں حالتیں ہیں ایک ہے امید اور ایک ہے خوف ایمان والے کا دل دونوں حالتوں پہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے ایمان والے کا دل کسی ایک حال پہ ٹکا نہیں رہتا ہے. وہ امید والا بھی ہوتا ہے اور ڈر والا بھی ہوتا ہے اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے تو امید پیدا ہوتی ہے اپنے گناہ کو دیکھتا ہے تو ڈر پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی نفرت کو دیکھتا ہے تو امید پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی کی عدل کو دیکھتا ہے تو ڈر پیدا ہوتا ہے لہذا دونوں حالتیں ہونا چاہیے دل کی حالت یہ ہو معلوم ہے اللہ میری کون سی نیکی پسند کر لے اور جنت میں ڈھال دے نیکی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ میرے کس گناہ پہ میری پکڑ کر لے گناہوں سے بچنا ضروری ہے گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے لہذا دونوں حالتیں دل کی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آدمی کہا کہ میری نیچیاں کسی نے کسی پہ تو جنت میں جاؤں یہ نہیں بلکہ یہ ڈرے کہ میرے گناہ بھی ہیں معلوم نہیں اللہ کس گنا پہ پکڑ لے اس تو لیے توبہ کر اور نیچیوں کی کثرت کر یہ اصول ہمارے لیے ہونا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکیوں کے کرنے کی اور گناوں سے بچنے کی توفیق دہ فرمائیں معلوم نہیں اللہ کس نیکی پر جنت میں ڈال دے اور معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس گناہ پر پکڑ کر کے جانب میں ڈال دے یہ دونوں دو چیزیں ذہن میں رکھیں گے تو یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے اسی سے آدمی صحیح چل سکتا ہے وہ نہ گمراہ ہو سکتا ہے یا تو بے فکر ہو کے گناہوں میں لگ جائے گا یا تو پھر مایوس ہو کے نیکیاں چھوڑ دے گا دونوں میں غلط ہے نہ بے فکر ہونا چاہیے نہ مایوس ہونا چاہیے بلکہ فکر مند ہوتے ہوئے امید رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس چیز کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو نیکیوں کے کرنے والا بنائیں زیادہ سے زیادہ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی نیکی کا موقع ملے اس کو کرنا چاہیے نیکیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے زندگی اسی لیے ملی کہ ہم نیکیاں کمائیں اور جنت میں جائیں جنت کے سو درجات ہیں ایک آدمی جتنی نیکیاں کرے گا اس درجے کا اس کو اس درجے کی اس کو جنت ملے گی کل کو قیامت کے دن جا کے وہاں سوچے کہ کاش اور نہیں کیا بھی کرتا تو اوپر جاتا معلوم نہیں اوپر کے درجے میں کیا کیا نہیں کیا, کیا, کیا نعمتیں جو نیچے کے درجے میں نہیں ہیں اگر سارے درجوں میں ایک سیم نعمتیں ہوتی تو پھر درجے کا کیا مطلب ہے ہر درجے کی نعمتیں دوسرے نچلے درجے سے آلہ ہیں تو ہم جب اوپر کا درجہ پا سکتے ہیں تو نچلے میں کیوں موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے اس موقع کا استعمال کرنا چاہیے ہر دن میں چوبیس گھنٹے امیر غریب فقیر سب کو ملتے ہیں ہر ایک کو ملتے ہیں بس ان چوبیس گھنٹوں کا استعمال کوئی صحیح طور پر کرتا ہے کوئی غلط طور پر کرتا ہے ٹائم کے حساب سے کوئی غریب نہیں ہے ٹائم کے حساب سے کوئی غریب نہیں ہے سب کو چوبیس گھنٹے اللہ برابر دیتا ہے اب کوئی اس کو استعمال کر کے فائدے میں آتا ہے تو کوئی استعمال کر کے نقصان بھی جاتا ہے اب تیرے استعمال کرنے پڑے کہ تو اپنا وقت کیسے استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائیں اور اپنے موقع کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق توفیقہ فرمائیں اکواض اور صف اللہ علیہ و رکم